بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد اللہ رب العالمین الرحمن الرحیم وسلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین امام المۃین النبیین سیدنا مولانا محمد ملا علیہ و اصحاب اجمعین باطنی بیماریوں میں ایک اور انتہائی خطرناک جو بیماری ہے وہ ہے قران نعمت اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں پر شکر ادا نہ کرنا یہ قفران نعمت کہلاتا ہے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے باقاعدہ ذکر کیا ہے کہ جب تمہارے رب نے سنا دیا کہ اگر احسان مانو گے تو میں اور دوں گا اور اگر ناشکری کرو گے تو میرا عذاب جو ہے وہ بہت سخت ہے تو ہمارے ہاں کفران نعمت بہت زیادہ ہمیں ارد گرد نظر آ رہا ہے اور حسد جو ہے اس کی جی بنیادیں ہیں ان بنیادوں میں بھی ہمیں کفران نعمت نظر آتا ہے مسند احمد کی ایک حدیث ہے کہ حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تھوڑی چیز کا شکر ادا نہ کرے وہ زیادہ کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتا اور جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتا اور اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ کرنا جو ہے وہ بھی اس کا شکر ادا کرنا ہے جبکہ اس کی نعمتوں کا اظہار نہ کرنا جو ہے وہ اصل میں ناشکری ہے اور کفران نعمت ہے اب اس میں غفلت جو ہم برتتے ہیں تو یہ ہمارے لیے جہنم کا راستہ کھلتا ہے جہنم کے گڑھوں میں ایک اضافہ ہوتا ہے اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم خیال کریں کفران نعمت نہ کریں کیونکہ قفران نعمت کے نتیجے میں دنیا میں بھی ہم سے وہ نعمت چھینی جا سکتی ہے اور آخرت میں تو عذاب ہے ہی امام بحکی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک شخص جو تھا اس کو بے تحاشا دنیا کی دولت سے نوازا گیا اور سب کچھ پھر اس کا چلا گیا لیکن اس کے باوجود اس نے یہ کیا کہ اللہ کی حمد و سنا کرنے لگا اور حال اس کا اتنا برا ہو گیا کہ اس کے پاس سوائے ایک چٹائی کے کچھ بھی باقی نہیں بچا لیکن اس کے باوجود وہ شخص اللہ کی حمد و سنا جو ہے اس میں مشغول رہا تو ایک اور مالدار شخص تھا جس نے ظاہر کہ اس کا بھی مال و دولت والا زمانہ دیکھ رکھا تھا اس نے اس سے پوچھا کہ بھئی تم اب کس بات کا شکر ادا کرتے ہو تو اس نے کہا کہ میں ان نعمتوں کا اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جن کے لیے اگر ساری دنیا کی دولت بھی دے دوں تو وہ نعمتیں مجھے شاید نہ ملیں اس نے پوچھا وہ ایسی کون سی نعمتیں ہیں؟ تو اس نے آگے سے جواب دیا کہ کیا تم اپنا یہ زبان اپنے ہاتھ اور اپنے پاؤں کو نہیں دیکھتے وہ بھی تو لوگ ہیں جن کے ہاتھ نہیں ہیں وہ بھی لوگ ہیں جن کے پاؤں نہیں ہیں وہ بھی لوگ ہیں جو بول نہیں سکتے ہیں اور وہ بھی لوگ ہیں جن کے پاس یہ سب کچھ نہیں ہے ہاتھ بھی نہیں ہیں پاؤں بھی نہیں ہیں بول بھی نہیں سکتے ہیں شاید نابینا بھی ہیں ایسے لوگ بھی مل جاتے ہیں تو یہ بھی بہت بڑا ایک نعمت ہے تو احادیث مبارکہ اور قرآن مجید کو سامنے رکھتے ہوئے ہمارے بزرگوں نے بہت سی باتیں کہی ہیں میرے شیخ رحمت اللہ علیہ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ روز قیامت اللہ کی جو ادنا سے ادنا اور چھوٹی سی چھوٹی جو عنایت ہے اس کو پلڑے میں ایک طرف اگر رکھا جائے اور ہماری ساری عمر کی تمام ریاضت تمام عبادت ہر چیز دوسرے پلڑے میں رکھی جائے تو وہ تمام عمر کی ریاضت بھی اس کے بھاری ہونا تو دور کی بات ہے برابر بھی نہیں ہو سکے گی وہ ادنا سے ادنا نعمت بھی نیچے ہوگی بھاری ہوگی اور احادیث مبارکہ سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ پھر اللہ کا فضل آئے گا کہ یہ نعمت جو ہے میری اس کو بھی ایک طرف کر دو اس کا سارا عمل جو ہے اس کو بھی ایک طرف کر دو اور میرے فضل کو لے یہ جو بات ہے اس کی بنیاد بھی ایک حدیث ہے جس میں حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا صحابہ کرام ردوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو کہ روز قیامت جو بخش ہوگی اس کا مفہوم ہے جو بخش ہوگی وہ اللہ کے فضل و کرم سے ہوگی ہمارے عمل پر نہیں ہے یہ کیونکہ ہمارا عمل اس میں کھوٹ بھی ہوتا ہے کئی بار کھوٹ اس طرح سے ہوتا ہے کہ ہمیں اس کا احساس بھی نہیں ہوتا ایک محدس گزرے ہیں ان کا با... قصہ یاد آ گیا نام ذہن میں نہیں ہے وہ فوت ہو گئے تو کچھ عرصے بعد ان کے ایک شاگرد نے ان کو خواب میں دیکھا اور ان... اس شاگرد نے پوچھا کہ حضرت کیا معاملہ رہا انہوں نے کہا جی اللہ کا شکر الحمد میری بخشش ہو گئی شاگرد نے کہا ابھی خواب چل رہا ہے یہ بار بار اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لوگ بدزبانی فوراً شروع کر دیتے ہیں خواب پہ تو کوئی بدزبانی نہیں ہو سکتی نا نہ کسی کے بس میں ہے کہ خواب میں کیا دیکھا اور کیا نہ دیکھا اور نہ ہم اس کو حجت بنا رہے ہیں ہم تو صرف فضیلت میں بیان کر رہے ہیں کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اللہ کے فضل جو ہے اس کی کیا, کیا درجہ ہے کیا مرتبہ ہے کیا مقام ہے تو کہہ لے کہ اس نے بچے نے پوچھا جو شاگرد تھا کہ ظاہر ہے آپ کی تو بخشش ہونی تھی آپ نے ساری عمر حدیث پڑھائی ہے حدیث پڑھی ہے ہے علم بانٹا ہے آپ کی تو بخشش ہو ہی جانی تھی انہوں نے کہا نہیں میری اس بات پہ بخشش نہیں ہوئی ہے آپ جانتے ہیں کہ ہم نے بچپن میں بھی دیکھا ہوا ہے یہ انک پین اور فاؤنٹین پین تو بعد میں آئے پہلے وہ پین بھی وہی ہوتے تھے جو سیاہی میں ڈبو کر لکھے جاتے تھے ہولڈرس کے ساتھ بالکل صحیح تو وہ زمانے میں وہی وہ ہوتے تھے کے کہ میں نے کلم جو ہے وہ ایک دفعہ سیاہی میں ڈبویا اور میں کتابت کرنے لگا تو اس کلم کے اوپر کا ایک بلبلہ بن گیا ایک مکھھی آئی اور مکھھی وہاں پر آ کے بیٹھ گئی اور اس نے اس بلبلے کو چوسنا شروع کر دیا وہ سیاہی پانی سے ہی بنتی ہے. اب ہو سکتا ہے کسی ایسی چیز کو پانی میں ملایا گیا ہو جس کی وجہ سے وہ مکھھی کو بھی ذائقہ اچھا لگا ہو تو کہتے ہیں میں نے جب دیکھا کہ مکھھی اس کو چوس رہی ہے تو میرے دل میں خیال آیا کہ شاید پیاس لگی ہے اس کو تو میں نے اپنا ہاتھ وہیں پہ روک لیا میں نے قلم استعمال نہیں کیا اس وقت تک جب تک مکھی اطمینان سے اس بلبلے کو پی کر اڑ نہیں گئی میرے رب نے میرے اس عمل کے بدلے میں میری بخشش کر دی تو ہمیں جب کہا جاتا ہے کہ اچھے اعمال کیے جائیں اور ساری عمر کیے جائیں اور ہر لمحہ کیے جائیں اللہ کا شکر ادا کریں ہر حال میں شکر ادا کریں اگر ہمیں کوئی تکلیف ہے تو اس کے آگے گڑ جو ہے اس کا شکر ادا کریں جو جس کی حاجت ہے وہ اس سے مانگیں اس سے طلب کریں تو اس کا مقصد یہ ہے کہ ایک تو ہم جب اس سے طلب کرتے ہیں تو ہمارے نامۂ امال میں اضافہ ہوتا ہے اب یہاں پہ پھر وہی بات کہ اس نامہ یا پہ بخشش ہے یا نہیں ہے بات یہ ہے کہ جتنا کچھ ہم نے کیا ہے اس میں سے کوئی ایک بھی عمل ایسا ہو جائے جس پہ بخشش ہو جائے تو پھر کیا بات ہے تو امال کی کثرت کی ضرورت ہمیں اس لیے بھی ہے کہ ہم انسانوں سے کوتاحیاں ہوتی ہیں ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں کئی بار ہماری نیت میں کھوٹ ہوتا ہے لیکن کیا پتا کہ کون سی چیز ہمارے رب کو پسند آ جائے اور وہ اس کو قبول فرما لے اور ہماری بخشش ہو جائے اب اس میں دیکھیں ایک آپ کو مثال اور دیتے ہیں، بڑی عجیب سی مثال ہے لیکن سمجھانے کے لیے بہت اچھی ہے کہ آمال کا کھوٹ ایمان کی کمزوری امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب شہید ہوئے تو امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے جو قاتل تھا اس سے کہا اس سے کہا کہ یہ تو نے کام کیا, کیا ہے استغفر اللہ استخفر اللہ اس نے یہ دعویٰ کیا کہ مجھے اس کا ثواب ملے گا استخفرال اگر ہمیں صحیح یاد ہے تو اس کا نام عبد الرحمان تھا غالبا نام ذرا دیکھے اور کام دیکھیں کہ اللہ کے نبی کے داماد کو چچا زاد بھائی کو ایک صحابی کو اس نے شہید کیا اور اس کی نیت کیا ہے اور وہ سمجھ کے آ رہا ہے اللہ لیکن اصل بات جو آپ بتانا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ انہوں قصے میں آگئے اور جلال میں آ کے انہوں نے کہا اپنی زبان سنبھال لے تیری زبان کھینچ لوں کا جواب سنے آگے سے اس نے کہا میرے ہاتھ کاٹ دو میرے پاؤں کاٹ دو میری زبان مت کاٹنا کیونکہ اس زبان سے میں اللہ کا ذکر کرتا ہوں عمل نام لیکن ایک کام ایسا ہو گیا ہے اس سے کہ ہمارا ایمان ہے کہ اس کی بخشش کا امکان نہیں ہوگا ایک صحابی کو شہید کیا امیر منین کو شہید کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد مبارک کو شہید کیا ان کے چچا جد بھائی کو شہید کیا جو بچپن سے نبی کے ساتھ رہے یعنی یہ بات کہنا اس کا مطلب ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اس کا عقیدہ یقیناً غلط تھا بلکہ کفر پر مبنی تھا ہم تو کہتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تو فرمان ہے اس معاملے میں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو بغض رکھے گا وہ منافق ہے اور یہاں پہ تو بات بغض کی نہیں ہو رہی یہاں پہ تو وہ شخص ایسا بد کلام اور ایسا بد عقیدہ ہے وہ الٹا کہہ رہا ہے کہ مجھے تو اس کا ثواب ملے گا استغفر اللہ تو ہمیں اپنا عقیدہ درست رکھتے ہوئے ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرنا ہے اگر کوئی چیز ہم سے چھن گئی ہے تو اس کے لیے اللہ سے التجا کی جا سکتی ہے اور جو ہمارے پاس ہے اس کے لیے اللہ کا شکر ادا کیا جا سکتا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرنے کا صرف یہی مطلب نہیں ہے کہ انسان بیٹھ کے شکر الحمدللہ اللہ شکر الحمدللہ یا الحمد الحمدللہ کی تسبیح پڑھتا رہے نعمتوں کا ذکر کرنا بھی قرآن و حدیث سے ثابت ہے کہ وہ شکر کرنے کے ہی برابر ہے اب اگر ہم یہاں کھڑے ہو کے کہیں کہ اللہ کا شکر الحمدللہ کہ اللہ نے ہمیں یہ عزم توفیق بخشا کہ ہم آپ کے پاس یہاں حاضر ہوتے ہیں چاہے ہفتے میں ایک دفعہ حاضر ہوتے ہیں کبھی کبھی اس میں بھی ناغا ہو جاتا ہے لیکن اس نے یہ توفیق دی اس نے یہ اذن دیا اس نے یہ قوت دی اس نے وسائل دیے کہ ہم آتے ہیں اللہ رسول کی آپس میں بات کرتے ہیں اس سے بڑا شکر کیا ہو سکتا ہے اس سے بڑی نعمت یہ تو ایک نعمت عظما ہے اور اللہ رسول کی بات سننے آپ لوگ آتے ہیں یہ ایک نعمت عزما ہے بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جن کو جمعہ بھی نصیب نہیں ہوتا باقی تو نماز کوئی پڑھتے ہی نہیں ہیں تو یہ بھی شکر ہی کی ایک قسم ہے کہ اگر کوئی نعمت حاصل ہوئی ہے تو اس کا کثرت ذکر کیا جائے کہ اللہ نے ہمیں یہ نعمت دی ہے یہ کہہ دینا کہ اللہ نے ہمیں یہ نعمت دی ہے بالکل آئین شکر اس میں جو مسائل ہیں جس وجہ سے انسان ناشکری میں پڑتا ہے اس میں سب سے پہلے تو بے صبری جو ہے وہ ہے جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج کل ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ پھیل گئی ہمیں جو چاہیے فوراً چاہیے اور اس فورن کے چکر میں ہم نے اپنے آپ کو معذرت کے ساتھ اللہ ہمیں معاف کرے اور آپ سے بھی ہمیں معذرت کرتے ہیں اللہ سے اسی وقت وہ چیز حاصل کرنے کے چکر میں ہم وظائف کی فیکٹری بن گئے حالانکہ اللہ نے تو استغفار جیسی ایک چیز ایسی دے دی ہے کہ قرآن مجید میں کہہ دیا کہ اس کے بدلے وہ عنایات کرتا ہے رزق ہمیں دیتا ہے بارش دیتا ہے نعمتیں دیتا ہے لیکن ہمارا مسئلہ یہ کہ ہمیں فوراً چاہیے اب اگر اللہ تعالیٰ نے فوراً نہیں دیا اور فرض کرے پوری زندگی نہیں دیا تو کوئی نہ کوئی تو بات ہوگی کوئی مسلحت ہوگی کوئی وجہ ہوگی جس وجہ سے اللہ نے نہیں دیا ممکن ہے اس چیز کا ہمارے پاس آنا الٹا ہمارے لیے زیادہ نقصان دہ ہو جس کو ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ جی بہت اچھا ہے ہمارے لیے اور ہمیں یہ چاہیے تو نشکری کا سب سے پہلا جو سبب ہے وہ ہے بے سب دوسرا جو ہے وہ ہے توکل کی کمی اب یہ بھی ہمارے عام ہے میرے پاس ایک گاڑی ہے اب مجھے دو چاہیے چھوٹی گاڑی ہے بڑی گاڑی چاہیے ایک گھر ہے کوٹھی چاہیے کوٹھی ہے محل چاہیے اتنی زمین ہے مجھے تو اتنی زمین چاہیے اگر اللہ پہ توکل کیا جائے تو اس سے کچھ بعید نہیں ہے کہ جو چاہیے وہ سب دے دے لیکن ہم توکل سے بھی دور ہیں اس سے بھی ناشکری جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے اور یہ دو چیزیں ایک بہت ہی خوفناک مرض کو جنم دیتی ہیں اور وہ اتنا خوفناک مرض ہے کہ انسان ناشکری کرنا تو چھوڑے الٹا اللہ سے استغفر اللہ شکایت کی جرت کرتا ہے ہمارے ہاں کئی بار آپ نے دیکھا ہوگا خاص طور پہ کوئی فوتگی اگر ہو جائے اس طرح کے جملے اکثر سننے کو ملتے ہیں کہ جی میرے ساتھ ہی کیوں ہونا تھا ایسا ہم یہاں آئے ہیں ہم سب نے یہاں سے جانا ہے کسی نے آج جانا ہے کسی نے کل جانا ہے کسی نے پرسوں جانا ہے کس نے کب جانا ہے یہ فیصلہ اللہ کا ہے کیسے جانا ہے یہ فیصلہ اللہ کا ہے اس طرح کی باتیں کر کے ہم باقاعدہ اللہ سے شکایت کرتے ہیں اور یہ ناشکری ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کس کو کب بلانا ہے یہ ایک ہم نے مثال دی ہے اس طرح اور بے تحاشا مثال ہے بہت زبردست کاروبار تھا اچانک نقصان بہت زیادہ ہو گیا جو بندہ اب ہم ایسے لوگوں کو بھی جانتے ہیں کہ جو ہمیں یاد ہے ایک صاحب سے ملاقات ہوئی کہنے لگے کہ جی مزدوری کرتا تھا اور ٹھیکار سے درخواست کی ہوئی تھی کہ سیمنٹ کے جو توڑے خالی ہو جاتے ہیں وہ بڑی مہربانی کریں نہ مجھے دے دیا کریں اور پھر وہ میں جا کے بیچتا تھا اور اس سے میں گھر چلاتا تھا اور پھر جب ہماری اس شخص سے ملاقات ہوئی تو اللہ نے اس کو اتنا نوازا کہ وہ بڑے بڑے پلازے خود بنا رہا تھا۔ اب تو کافی عرصہ ہوا اس کا تعلق بھی کے پی کے کسی اندرون علاقے سے تھا پر اسلام آباد بارہ کو کے علاقے میں اس نے کئی پلازے بنائے اور خود کہتا ہے کہ میں وہاں سے شروع ہوا تھا ایسا بھی ہوتا ہے اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو اربوں میں کھیل رہا ہوتا ہے اس کے پاس ایک چٹائی بھی نہیں بچتی تو یہ اللہ کے فیصلے اللہ جانتا ہے کس کو دینا ہے کب دینا ہے کتنا دینا ہے کیوں دینا ہے اگر اس کا شکر ادا کیا جائے اور مزید جو خواہش ہے وہ ضرور مانگی جائے اسے مانگنے سے تو منع ہی نہیں کر رہے ہیں لیکن نہ شکری نہ کرے کفران نعمت جو ہے نا اسی لیے اس کو کفران نعمت کہا جاتا ہے ناشکری دین نے کفر قرار دیا ہے اس کو جس نے ناشکری کی اس اس سے کفر کفر سرزد سرزد ہوا ہوا اب یہ ایک بحیث ہے اس میں ہم نہیں پڑھتے کہ کفر سرزد ہوا اور کافر ہو جانے میں کیا فرق ہے آپ کو پتہ اکثر ہم جہاں بھی بات کفر کی آتی ہے ہم یہ بات کہتے ہیں کہ بھائی کسی کو کافر کہنے کا حق ہمارا نہیں ہے یہ فیصلہ اللہ کی ذات نے کرنا ہے کہ یہ کافر ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے ہاں کچھ باتیں ایسی ہیں جو ہمارے آئمانے قرآن و حدیث کی جو تفصیل موجود ہے اس کے سامنے اس کو سامنے رکھتے ہوئے باقاعدہ کہہ دیا کہ یہ کافر ہوگا مثلا مثال کے طور پہ ختم نبوت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی قسم کی نبوت کسی قسم کی رسالت کو ماننا صرف کفر نہیں ہے یہ وہ والا کفر ہے جس سے ہمیں کوئی شک, شک و شبہ نہیں ہے کہ انسان کافر ہو جاتا ہے دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے تو کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں ہمیں پورا ایمان ہے کہ یہ وہ کفر ہے جس سے انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا لیکن ان کے علاوہ جتنی باتیں ہیں ان پہ ہم یہی کہتے ہیں کہ اس سے کفر سرزد ہوا اور معاملہ ہم اللہ پہ چھوڑ دیتے ہیں ناشکری کفر ہی کی ایک صورت ہے اس سے بچیں یہ نہ ہو کہ نہ کی کثرت کی وجہ سے استغفر اللہ جو عمل کفر کا تھا وہ ہمیں دائر اسلام سے کی خارج نہ کر رہے تو استغفار میں لگے رہیں اللہ کے ذکر میں لگے رہیں اللہ کی جو نعمتیں حاصل ہیں ان کا تذکرہ کریں اس کا شکر ادا کریں اور مزید جو چاہیے اسے مانگیں اسے طلب کریں وہ دنیا بھی طلب کرنی ہے تو کریں اس سے تو کسی نے نہ منع نہیں کیا دیکھیے ہر انسان کا مزاج اپنا ہوتا ہے ایک شخص ہے اس کو دنیا کی طلب ہے وہ دنیا طلب کرے گا ایک شخص ہے جس کو روحانی اقدار کی اور آخرت کی طلب ہے وہ آخرت طلب کرے گا ایک شخص ہے جس کو دونوں چاہیے وہ دونوں کی طلب کرے گا یہ تو اپنے اپنے مزاج کی بات اسے اس مانگنے سے تو کوئی منع نہیں کیا جاتا لیکن ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ مانگنے کے لیے یہ ضرور خیال کریں کہ کہیں ہم ناشکری میں تو نہیں پڑ رہے شکری میں پڑے بغیر مانگے شکر بھی ادا کریں یا اللہ جو نے دیا اس کا شکر الحمدللہ لیکن میرے رب میری تجھ سے التجا ہے کہ مجھے یہ, مجھے یہ بھی چاہیے مجھے یہ بھی چاہیے مجھے یہ بھی چاہیے ضرور مانگے کیوں نہ مانگے اسے نہیں مانگیں گے تو کس سے مانگیں گے وہی تو دینے والا تو اللہ تعالی ہمیں اس میں توفیق بخشے اور شکر گزار بنائے ہمیں اور نہ سے ہمیں دور رکھے تاکہ روز قیامت کم از کم ہمارے نامے اعمال میں کسی ایک عمل میں بھی کفر نہ لکھا ہوا نظر aaye امین وصلی اللہ علی خیر خلقه سیدنا و مولانا محمد وعلی علیه و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین